سورت الجاسیا مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے اور یہ آپ سن چکے ہیں سورہ زمر سے لے کر یہاں تک تمام صورتیں یا تو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں یا ایک کے بعد دوسری نازل ہوئی یعنی ان کا زمانہ نزول ایک ہی ہے جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گچھنے کے بل گر پڑنا خوف کے مارے کھڑا نہ ہو سکے اور گٹھنے رکھ کر وہ ہاتھ جوڑ کر کاپ رہا ہو اسے جاسیہ کہتے ہیں تو یہاں اس سوری مبارکہ میں کل بروز قیامت جو گناگار گٹھنے کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے کاپ رہے ہوں گے اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سورہ جاسیا کہتے ہیں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں تھرٹی 37 آیتیں ہیں اور چار رکو ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہمان نہایت رحم کرنے والا شام حروف مقدعات اللہ رسول عالم و برادی مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ اس کی معنی اس کی مفہوم کو زیادہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تنزیل الکتاب العزیز الحکیم اللہ عزیز غالب حکیم پروردگار کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہے ان نفس سماوات ول لا دے ل بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں وفی خلقی اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں آسمان پر غور کرو زمین پر غور کرو خود اپنے جسم پر غور کرو اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت تمہارے دل میں راسک ہو جائے گی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ تعالی کی طاقت کا اندازہ تم کر لوگے گے وہ ماں گیا بد اور جو جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں بھی آیات القومی یو جو قوم یقین رکھتی ہے اس کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہے واختلاف لئی و رات و دن کے آنے جانے میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہے یہ نظام بنانے والا کون ہے بندہ غور تو کرے رس اور اللہ نے جو آسمان سے تمہاری روزی اتاری یعنی بارش کہ جس کے ذریعے ہر قسم کا اناج اگتا ہے چاہے کوئی سپر پاور کہلاتا ہو اگر آٹھ دس سال کے لیے بارشیں بند ہو جائیں تو وہ تباہ ہو جائے اناج پھل زراعت کھیت پھر جانوروں کی پرورش خود انسان اگر بارشیں نہ ہو تو اس قدر وبائی امراض پیدا ہو جائیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے یہ کون نازل کرتا ہے اللہ رب العالمی اللہ تعالیٰ جو آسمان سے تمہارے لیے روزی کا ذریعہ یعنی بارش نازل کرتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں فعش یا بہل اور دبا دو پھر اللہ تعالی اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے وہ الرِّيَاحِ اور اور کے چلنے میں ہوا کے چلانے میں اور ہاؤں کے پھیرنے میں بھی نشانیاں ہیں کبھی ہوا سرد ہے تو کبھی گرم ہے کبھی تیز ہے تو کبھی آہستہ ہے کبھی دائیں طرف سے چل رہی ہے تو کبھی بائیں طرف سے کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے اور بسا اوقات تو ہوا اس قدر تیز ہوتی ہے جسے آندھی ہی کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتی ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس طور پر بھی نشانیاں ہیں کہ دیکھو تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ نہ تمہارا ہوا پر کنٹرول ہے نہ بادلوں پر کنٹرول ہے نہ بارش پر کنٹرول ہے نہ رات و دن کے آنے جانے میں کنٹرول ہے اور نہ ہی تمہاری خود اپنی زندگی پہ تمہیں کنٹرول ہے چاہے کتنی ہی احتیاط اختیار کرو جو وقت تمہارا مقرر ہے اس وقت کو تمہیں دنیا سے ضرور جانا ہے جب تم اتنے بے بس ہو اور رب العالمین کی قدرت کو تم سمجھ گئے تو پھر اسی کی عبادت کرو اسی کا کہنا مانو جب اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے اور وہ راضی ہو جائے گا تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی آیات لقومی یا تمام باتیں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نت لوہا بالحق یہ آیتیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑتے ہیں قرآن کا نزول ہو رہا ہے سبھی اے حدیث اللہ وہ آیا ہی اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد اور اللہ کی آیتیں سمجھنے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے تو انتہائی محروم ہے وی لفاق ان اصیم ویل ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہتان باندھنے والا گنہ ہے ویل جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں کہ خود جہنم اس کی سختی سے پناہ مانگتی ہے افاق جھوٹا الزام لگانے والا اسیم گنہ قرآن نے اس کے لیے تباہی کو بیان کیا فرما اس کے لیے ویل ہے اللہ کا جھوٹے الزامات لگانے سے اور گناہ کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما تو آیات اللہ یہ جھوٹا الزام لگانے والا گناگار اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تو لا آلے یہ آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں فون میوسر پھر وہ ضدی بن جاتا ہے ضد کرتا ہے ہٹ دھرمی کرتا ہے مستقبر غرور و تکبر کرنے کی وجہ سے کا علم یسما گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کئی ایسے گناگار ہیں جھوٹے الزام لگانے والے ہیں غیبتیں کرنے والے ہیں نمازیں چھوڑنے والے ہیں ڈاکو ہیں چور ہیں ظالم ہیں آپ ان کے سامنے جا کر قرآن کی جتنی آیتیں سنا دیں موت قبر اور جہنم کے عزابات کو جتنا سنا دیں وہ اول تو سننے کو تیار نہیں ہوگا سنتے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے زد اور تکبر جب انسان کے ذہن میں اور دل میں زد پیدا ہو جائے اور تکبر آ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی فبشر علیم ان بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں اب خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے یا فرمائے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں یہ در حقیقت انہیں زلی و رسوا کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں مزے کر لو پھر اس کے بعد تمہارے لیے دردناک عذاب ہے وہ دا علیم مین آیاتینا شعی اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو وہ جانتے ہیں کوئی آیت انہیں بتائی جاتی ہے اس کا علم انہیں ملتا ہے وہی دا علیم من آیاتینا شعی انتخذ تو وہ اس آیت کا مذاق اڑاتے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہیں مسلمان لیکن ان کے سامنے جا کر آپ نصیحت تو کریں نوزب اللہ ہمیں ظالب کفریات بکنا شروع کر دیتے ہیں جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اگر آپ قرآن کی دعوت دیں نوزہ ہمیں ظالم تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جہاں کی ہمیں دعوت دے رہے ہو میں تمہارے ساتھ آنے کو اگر تیار ہو جاؤں تو جہاں کی میں دعوت دوں گا تم میرے ساتھ چلو گے آدمی کہے بھئی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے قرآن کی دعوت دیتے ہیں آپ کہاں کی دعوت دیں گے تو کہیں گے پہلے آپ وعدہ کرو اس طرح کا مزاق یعنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے اور جو نصیحت ہے اس کو اڑانے کے لیے اچھا بھئی تم مجھے کہاں لے جاؤ گے میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا نوزال تو چلو گے میرے ساتھ یعنی گویا کہ کوئی قرآن کی دعوت دے رہا ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتی تو آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہوگی کیسے بھی نادان لوگ ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے نادان لوگ ہیں ان کو نصیت کرتے ہوئے بڑا حوصلہ چاہیے وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے کہیں دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جائیں گے جہنم کی وادیاں اس قدر سخت ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے مگر ڈرنا چاہیے کہ جہنم میں آپ نہ چلے جائیں تو کہتے ہیں ناود بلّہ مزالے ارے جنت میں جا کے کیا کریں گے تمہارے جیسے سارے صوفی جنت میں ہوں گے جہنم میں جائیں گے وہاں بڑے مزیدار لوگ ہوں گے نوزب اللہ مثال تو یہ کفر ہے کہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا ہے توبہ اللہ اگر آج تک آپ میں سے کسی نے ایسی بات کی ہو تو توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں کہ اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے نا قابل تلافی نقصانی یہ کیسٹ ضرور سماعت کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے میرے ساتھ مل کر تجدید ایمان کر لیں کیا معلوم غلطی میں بسا اوقات انسان شریعت کا مذاق اڑا لیتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے حضور کی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے کبھی کبھی لوگ سنتوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں تو مستغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر زبان سے malahoe. نکل گیا ہو یا کسی اور طریقے سے کفر ہو گیا ہو میں اس سے بیزار ہوں توبہ کرتا ہوں الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے تجدید ایمان میں ہم نے دو باتیں کہیں یہ تو کلمہ کفر زبان سے نکل گیا اور ایک دوسری چیز ہے زبان سے کلمہ کوفر نہیں نکلا پھر بھی انسان کافر ہو جائے مثلا گلے میں سلیب پہن لے تو سلیب یہ عیسائیوں کا مخصوص نشان ہے پہنتے ہی مسلمان کافر ہو جائے گا یہ اسی طرح ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں کے مذہبی وہ تہوار جو خالص ان کے باطل دین کی علامت و نشانی ہے اس میں شرکت کرنا اس کو اچھا سمجھنا اس کی تعریف کرنا یا ان کی نقل کرنا یہ کفر ہے کوئی بھ کو سجا کرتے چاہے وہ بدھ کو مانتا بھی نہ ہو تب بھی کافر ہوگا کہ بدھ کو سجدہ کرنا یہ مشرقوں کی خاص علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے کفر سے ہمیں محفوظ فرمائے الاک الم آرزا بم مہین ان لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے جہنم اور ان کے پیچھے جہنم ہے دنیا میں بھی یہ زلیل رسوا ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی زلیل رسوا ہوں گے کل روز قیامت بھی ذلیل رسوا ہوں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے ولا یوگنی آئن ہو ماں کا اور جو کچھ انہوں نے مال کمایا عہدہ منصب جو, جو کچھ بھی ماں کسب و جو کچھ بھی کمایا وہ انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گا مت تخب اندون اللہ کی اولیا اور اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے دوست بنائے یہ دوست بھی ان کے کام نہیں آئیں گے کہ دوستوں کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تو یہ دوست اللہ کے غذب سے نہیں بچا سکیں گے والم عذابن ادین ان کے لیے بڑا عذاب ہے خاضہ ہدن یہ ہدایت ہے یہ ہدایت کی باتیں ہیں اے پروردگار ہمارے دلوں میں ہدایت کی باتوں کو مضبوط کر دے ودین کا فروب آیات اور اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا لہم آزاب علیم تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے شدید عذاب ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا جنت کا ذکر قرآن میں ہے جہنم کا ذکر ہے جنات کا ذکر ہے فرشتوں کا ذکر ہے اور قرآن پاک میں جن جن باتوں کا ذکر ہے اور جو عوام جو علماء کی صحبت سے فیض یاب انہیں ان چیزوں کا علم معلوم ہے مثلا نماز ہے روزہ ہے حج ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے کسی چیز کا مذاق کرنا یہ بھی کفر ہے یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتے کا مذاق اڑائے تو یہ بھی کفر ہے اخباری جو کالم نگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے بعض کالم نگار علم دین سے بالکل اس قدر دور ہوتے ہیں کہ ان کے کالمس میں کفریات ہوتے ہیں ایک کالم نگار نے ایک شیر لکھا اور نعوذ باللہ نوود بلّہ اس شیر میں کیا مفہوم بیان کیا اس نے اس طرح کی باتیں دیکھیں کہ دنیا کے اندر فسادات بہت ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ بلا مزالک اس نے کہا کہ یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجلت میں کیا ہے تو اجلت میں کن فرمایا تو فیقون ہو گیا اس اجلت میں کیا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا تو باسطر اللہ نوال اب یہ شعر اور یہ اس مفہوم کی باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ آج جو اشعار اردو کے پڑھائے جاتے ہیں کالجوں میں اسکولوں میں ان میں بھی بے شمار کفریات ہیں اور ایسی باتیں یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو دین سے دور ہیں صرف دنیاوی تعلیم ہے اور دین کی تعلیم بالکل نہیں ہے تو وہ اپنے کالم میں لذت پیدا کرنے کے لیے ایسی بکواسات لکھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے رب العالمین فرمائے کن ہو, جا تو فیقون تو وہ ہو جاتا ہے رب العالمین نقص سے پاک ہے کسی غلطی سے پاک ہے اور اس کا کام ہر کام حکمتوں بھرا ہے اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں فساد اس لیے ہوتے ہیں اس نے یہ بھی اعتراض کیا نوزب اللہ ظالم کہ جانوروں میں اتنے فسادات نہیں ہوتے انسانوں میں اتنے کیوں ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جانور اس کے لیے دنیا یہ دار المتحان نہیں ہے انسانوں کے لیے جنات کے لیے دنیا دارالمتحان ہے اور امتحان گاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ کاپی میں جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنے پر پابندی ہو کہ نہیں ہمارا نگنا دیکھ رہا ہے اگر آپ کوئی چیز غلط لکھیں گے تو فوراً آپ کے قلم کو روک دیا جائے گا تو یہ امتحان گانا بنا تین گھنٹے ہیں آپ کے پاس آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں جو لکھنا چاہیں لکھیں یہ ڈھیل ہے پھر اس کا نتیجہ بعد میں ہوتا ہے تو دنیا کے اندر محلت دی گئی یہ دارالمتحان ہے اور دارالجذا جو ہے وہ قیامت ہے اگر یہاں پر لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ فساد نہ کر سکیں وہ گناہ نہ کر سکیں تو پھر یہ دارالمتحان نہ بنتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اگر اللہ تعالی کے کاموں کی حکمت بال فرد انسان کے ذہن میں نہ آئے تو اس کی اپنی عقل کا قصور ہے ہماری عقل ناقص ہے رب العالمین تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے